السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبط للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدلمانه ونسح الأمة وتركها على المحجة البيض وليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الحالكين شلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین عین کرام گشتہ درس میں اس موضوع کے تحت میں نے آپ کے سامنے ایک قاعدہ بیان کیا تھا اور وہ قاعدہ یہ تھا کہ حلال اور حرام کا حق اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ کسی نبی کو حق دیا گیا نہ کسی فرشتے کو نہ کسی انسان کو نہ کسی شخص کو کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے لہذا دین میں کیا حلال ہونا چاہیے کیا حرام اس کا حق اور اختیار اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ اور مزید قاعدے جانوروں کی حلت و حرمت کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے قاعدہ نمبر دو یا قاعدہ نمبر دو کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ پاک ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں وہ حبیس ہیں اور نقصان دہ ہیں یہ قاعدہ بھی ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمارے لیے چیزیں حلال کی ہیں کھانے پینے کے تعلق سے وہ تمام چیزیں پاکیزہ ہیں اور ان میں کوئی نقصان نہیں ہے عمومی طور پر ممکن ہے وقتی طور پر یا عارضی طور پر کسی کے لیے کوئی نقصان ہو لیکن عموماً ان کے اندر اللہ حرب العالمین نے کوئی نقصان نہیں رکھا ہے اگر وہ نقصان ہے کسی کے لیے آردی طور پر تو اس کے اندر کسی چیز کی بنا پر ہے ورنہ وہ فی نفس ہی اس چیز کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے اور ساری کی ساری چیزیں حلال اور پاکیزہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں کچھ دلیلیں گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پیشی گئی تھیں انہیں میں اللہ ہرب العمین کے ارشاد ہے یادین کلو من قیابات مارا زکنا کو اللہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ رب العمین کا شکر ادا کرو یعنی اللہ تمہیں رودی دیتا ہے اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا لہذا اس میں اللہ رب عامین کا شکر ادا کیجئے تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ کلو انطیبات امار و طیبات, طیبات پاکیزہ تو اللہ نے جو بھی چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں وہ سب کے سب پاکہ اس طریقے سے اللہ رب العامن اپنے نبی کے بارے فرمایا کہ وہ اَ الحمقیبات وہبائد کہ ہم نبی کیا کرتے ہیں جو طیبات ہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جو خبیث چیزیں ہیں نقصان دہ ہیں خبیث ہیں ان چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں تو خبیث چیزیں حرام ہیں پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور جو بھی چیزیں حلال ہیں وہ سب کے سب پاکیزہ اس طریقے ص اللہ کے سور صلی اللہ علیہ حدیث ان طیب لاء قبل الا اللہ طیب اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں ہی کو قبول فرماتا ہے لہذا جب اللہ تعالی پاک ہے تو اس نے جو بھی حلال قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے پاک ہیں وہ ہمارے لیے پاکیزہ ہیں ان میں کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ اسلام کا قاعدہ کہ برہ ولا ولابرار نہ نقصان اٹھانا نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو اللہ ابراہن کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتا اللہ ابراہن کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس لیے اللہ, جو, اس اللہ جو کچھ حلال قرار دیا ہے وہ سب کے سب پاک اور پاک پاکیزہ ہیں یہ عقیدہ اور ہونا چاہیے کہ دوسرا قاعدہ ہے اس درس کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حیوانات اور کھانے پینے کی چیزوں میں اصل حلت اور عباہت ہے یعنی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو جانور ہیں وہ ہمارے لیے ان کے اندر اصل یہ ہے کہ سب کے سب ہمارے لیے حلال ہیں جائز ہیں اللہ یہ کہ ان کی حرمت پر کوئی دلیل ہو اور یہ چیز تمام چیزوں کے اندر ہے سمجھ لیجئے یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں عادات میں لباس میں دنیائی معاملات میں تجارت میں پھل فروٹس میں ساگ سبزیوں میں ہر قسم کی سبزی ہمارے لیے حلال ہے ہر قسم کا پھل حلال ہے ہمارے لیے حلال ہے اور اس طریقے سے تجارت کے اندر ہر قسم کی تجارت ہمارے لیے حلال ہے الا یہ کہ جس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل ہو ایسے دنیاوی معاملات ہیں لباس ہیں عادات اور تقالید ہیں جب تک وہ شریعت کے کسی حکم سے مستادب نہیں ہیں وہ سب کرنا ہمارے لیے حلال ہر طرح کا لباس ہمارے لیے حلال ہے اللہ یہ کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل ہو تو اللہ العالمین رحیم ہے غفور ہے مہربان ہے اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ انسانیت کے لیے جو دنیاوی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ایمانات ہیں ان کے اندر اللہ رب العارمین نے اصل حلت اور عباہت رکھی ہے. اصل یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہمارے لیے معاف ہیں اور اس طریقے سے وہ ہمارے لیے جائز ہیں اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں دلیل نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے رشاد ہے شور بکرا انتیس ہو لدی خل قلع زمیاں کہ اللہ ہی نے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا اللہ رب العالمین نے بطور احسان بیان کیا اور احسان ان چیزوں کا ہوتا جو حلال اور جائز چیزیں ہوتی ہیں لہذا معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے زمین کی تمام چیزوں کو حلال کر دیا ہے اس طریقے سے دلیل نمبر دو اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے وہ سخر معاف سماوات امین ہو کہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں اور زمین میں جو چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین نے تمہارے تمہارے تابع کر دیا ہے تمہارے لیے کر دیا ہے یہ سورج جاسیہ کی آیت نمبر تیرہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین زمینوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہمارے تابع ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور بہت ساری حکمتوں کے لیے پیدا کیا ہے لہذا ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے حلت اور عباحت ہے اس طریقے سے تیسری ذلیل قرآنِ کریم کی آیت کریمہ اللہ رب کرشاد ہے ارشاد ہے اللہ التی اخرض البادی ہی وقت و یہ بات امرا رست آپ فرما کہ وہ کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو اللہ رب الامین نے اپنے بندوں کے لیے زینت کی چیزیں پیدا کی یا نکالی اور جو پاکہ رزق ہے ان کو کس نے حرام کر دیا جبکہ اللہ رب الام نے اس کو حلال کیا ہے الحدین فل حیاتی دنیا خالصی امر القیامہ آپ کہہ دیجئے یہ کہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر بھی ہیں اور قیامت کے دن خالص مومنوں کے بھی ہے یعنی زیب و زینت کی تمام چیزیں اور تمام پاکیزہ رزق دنیا میں اللہ حربنامین نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے مومنوں کے لیے اور آخرت میں یہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوں گی کیوں اس لیے کہ جو اہل کفر ہیں جو کفار و مشرقین اور منافقین ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے ہی نہیں وہ تو سب کے سب جہنم کے اندر رہیں گے لہذا جہنم کے اندر تو ان کے لیے آگ ہوگا آگ ہوگی یہ ساری نعمتیں جنت کے اندر ہوں گی اس لیے ساری چیزیں قیامت کے دن صرف مومنوں کے لیے ہوں گی کفار و مشرقین کے لیے نہیں ہوں گی دنیا کے اندر سب کے لیے کفار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں مشرقین بھی فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے دنیا کے اندر پیدا کر کے رکھی ہیں اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے جو زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں اور جو پاکیدار روز روزی اور, اور چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کوئی حرام کر دے یہ اللہ رب العالمی نے کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے قرآن کی کچھ آیتیں تھیں جو میں نے دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی آئیے حدیث کے اندر دیکھتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے سی بخاری اور سعید مسلم کی روایت آ فرماتے ہیں ان اعظم المسلمین جرمن کی جرم کے اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے یا بڑے مجرم, بڑے, بڑے مجرمین میں سے ہے کون من اجل اللہ کہ اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو وہ چیز حرام نہیں تھی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی وہ چیز حرام کر دی گئی تو یہ گویا کی بہت بڑا جرم ہے کہ کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز اللہ رب العلامی نے حرام کر دیا کیونکہ اللہ نے حلال کیا تھا لیکن جب لوگوں نے سختیاں کی تو اللہ رب نے بھی ان پر سختیاں کر دیں اور ان پر پابندیاں عائد کر دیں جیسے اللہ حرب العلامی نے کہا تھا بنو اسرائیل کو کوئی گائے ضبط کر دو کوئی بھی گائے دبا کر دیتے ادا ہو جاتا لیکن انہوں نے اس کے اندر کیا کیا موسگافیاں شروع کر دیں اور پیچیدہ پیچھے پیچیدہ پیچی سوالات کرنے لگے گا، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے بوڑھی ہو یا کھیت والی گائے ہو کیسی ہو کس طریقے سے ہو جب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے تو اللہ نے ان کے لیے آسانیاں رکھی تھیں تو اللہ نے ان کے اوپر سختی کر دی اور اس طریقے سے کافی سختیاں ان کے اوپر کر دی تو اس طریقے جب اللہ نے آسانی رکھی ہے تو انسان ان کے بارے میں قریط نہ کرے انسان ان کے بارے میں چی میاں نہ کرے اور ایسے سوالات نہ کرے کہ وہ حلال چیز انسان کے لیے حرام بن جائے تو بھی فرماتے ہی کہ بڑا جرم ہے اگر کوئی ایسا انسان کرتا ہے کہ اس کے سوال کے جیسے سے وہ چیز اس کے اوپر کیا ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے جو چیز اللہ رب العامن کے لیے حلال کر دی تھی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العامن نے چیزیں ہمارے لیے حلال کر کے رکھی ہیں اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ چیزیں ہمارے لیے حلال رہیں دنیاوی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے اب, اب وہ چیز اگر حرام ہو جائے تو گویا کہ وہ چیز کیا ہوگی وہ غلط ہوگی دلیل نمبر پانچ سی بخاری سعید مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ ایک انسان جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو کون کون سا لباس پہنے وہ ہمارے بھی سوال کیا گیا کہ ایک انسان احرام کی حالت میں ہے تو کون کون سا لباس پہنے یہ ہمارے نبی سوال کیا گیا تو ہمایہ نبی نے جواب دیا وہ یہ جواب دیا کہ جو چیزیں اس کے لیے حلال نہیں ہیں اس کے بارے میں ہما نبی نے بتایا کیونکہ حرام چیزیں محسور اور محدود ہیں جبکہ سوال یہ تھا کہ ایک احرام باندھنے والا یعنی عمرے اور حج کی حالت میں ہونے والا انسان جو احرام باندھ لیتا ہے اس کے اوپر کون کون سا لباس حرام ہے تو ہمایہ نبی نے یہ نہیں جواب دیا کہ یہ فلاں فنا لباس حرام ہے یہ یعنی اے, اے, اے, اے, اے, کیا نام ہے یہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ کی اس نے سوال کیا تھا کہ وہ کیا پہنے یعنی حلال چیزوں کے بارے میں سوال تھا یعنی احرام کی حالت میں ایک انسان کون سا لباس پہنے سوال یہ تھا تو ہمارے نبی نہیں جواب دیا کہ کیا کیا پہنے کیونکہ کیا کیا پہنے اس کے لیے بہت زیادہ ہیں ہمارے نبی نے کیا جواب دیا کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے حرام ہیں وہ ہمارے نبی نے اس کے لیے بتایا جس کا مطلب یہ کہ حلال کے اندر وسات ہے حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں کم ہیں اس لیے ہمارے نبی نے وہ چیزیں بیان کی جو اس کے لئے جائز نہیں ہے جبکہ سوال یہ تھا کہ کون کون سا لباس پہننا اس کے لیے جائز ہے تو مانبی نے نہیں جواب دیا کہ فلافہ لباس پہننا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ جواب بہت لمبا ہو جاتا یہ لباس بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز تو جائز کی ایک لمبی فہرست ہے تو مانبی نے وہ جواب نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا کی کون کون سا لباس کے پہلے پہننا جائز نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جو جائز نہیں ہے وہ کم ہے اور جو جائز ہے وہ انسان کے لئے بہت زیادہ ہے تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر اصل چیزوں کے اندر علت ہے ہم آرمی نے کیا فرمایا کہ وہ کیا نہیں پہنے گا لائی البسمیس ول الماما وہ کمیص نہیں پہنے گا قمیص یعنی شرٹ نہیں پہنے گا کرتا نہیں پہنے گا اماما نہیں پہنے گا پگڑی کیونکہ سر کا کھولنا اس کے لیے کیا ہے یہ ضروری ہے مرد کے لیے عورت اپنے سر کو ڈھاک کر کے رکھے گی لیکن مرد کھول کر کے رکھے گا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے اس لیے وہ نہیں پہنے گئے حرام کی حالت میں کمی کو ولط سراویل اور نہ ہی وہ سراویل پہنے گا پائجامہ پہنے گا پینٹ نہیں پہنے گا انڈر ویئر نہیں پہنے گا اور نہ ہی وہ برنس برنس کہتے ہیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں جبہ سمجھ لیجیے وہ نہیں پہنے گا اور جس کے اندر سر کے اوپر رکھنے کی لیے ہوتا ہے اس برن اس کے اندر قسم کپڑا ہوتا ہے کہ اس انسان سر کو ڈھاک لیتا ہے اور وہ بایا کے طریقے سے اور جبے کی طریقے سے لمبا ہوتا ہے تو مانوی نے کہا کہ اس کو نہیں پہنے گا بولا صوباً مسعود اور نہ ایسا کپڑا پہنے گا جس کے اندر ورس کی خوشبو ہو اب اس زعفران یا زعفران کی خوشبو ہو فضل المیجی دن نالین فضل البص جب اسے نعلین یعنی دو جوتے نہ ملیں تو کیا کرے موزے پہن لیں تو ہمارے نبی نے محلے شاید دیئے ہے اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ کون کون سا کپڑا نہ پہنے یہ نہیں فرمایا کہ کون کون سا کپڑا پہنے کیونکہ جو پہننا اس کے لیے جائز ہے وہ اس کے اندر جو ہے گویا کہ زیادہ وہ ہے اس لیے نہیں ساتھ ہے اس لیے, لیے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ فلا فلا کپڑا نہ پہنے چھٹی دلیل کی آب و دردار ضلع کے حدیث ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں آل اللہ فی کتابی فوا حلال کہ اپنی کتاب کے اندر جو حلال کیا وہ حلال ہے و ما حرما حرام جو اللہ رب العامن نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے وما سکت سکتا ان فاوا اور جس کے بارے میں کوئی نسل نہیں ہے سکوت اختیار کیا اللہ رب العامن نے تو وہ معاف و نو معاف ہے فخو فقبل فق بلو میں اللہ عافیت ہو لہٰذا اللہ رب العامن نے جو تمہارے لیے معاف کر دیا ہے اس عافیت کو اللہ تعالی کی طرف سے قبول کر لو فن اللہ علام کن نشیہ کیونکہ اللہ اربان بھولا نہیں ہے پھر ہمائے نبی نے شاید کی تلاوت کی وہ ماح ربو کا نصیح کہ تمہارا رب بھولا نہیں ہے تو جو بتا جو حرام کر دیا وہ حرام جو حلال کیا حلال اور جسے اور جو حرام کر دیا وہ حرام اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سکوت اختیار کیا وہ معفو انہوں ہیں وہ کیا ہے معفو انہوں یہ حدیث بحقی کی ہے اور امام علماء رحمۃ اللہ علیہ عصلہ صحیح حدیث کو صحیح قرار دیا اس طریقے سے ایک اور دلیر ابو صاحب الخسنی رضی اللہ تعالیٰوں کی وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی نے فرمائے ان اللہ فرد و فرائض فلاطیہ اللہ نے فرض کیا ہے لہذا فرض کو ضائع نہ کرو یعنی اس پر عمل کرو فرائض ہیں واجبات ہیں یعنی جو اسلام کے اندر ان پر عمل کرو ان کو بجا لاؤ و حدا وحد, وحد حدود فلاط اطدوحا اور اللہ رب الامن نے کچھ حد رکھی ہے لہذا حد سے آگے نہ بڑھو کچھ حدیں رکھی ہیں اللہ رب الامن اس کے آگے نہ جاؤ حرام چیزوں اور وہ حرماشیا افلاطن تحکوہ اور کچھ چیزوں کو اللہ رب العامین حرام کر دیا ہے لہذا ان حرام چیزوں کا ارتقاب نہ کرو وسکتا رحمت فلاط باسو انہا اور اللہ رب الام تم پر رحمت کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے بھولا نہیں وہ لہذا ان کے بارے میں قریط نہ کرو ان کے پیچھے نہ پڑے رہو یہ حدیث اگرچہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں کیا ہوتی ہیں صحیح نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کا معنی صحیح ہوتا ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ساری حدیثوں کے بارے میں بیان کیا کہ اس کی صنعت بہت ضعیف ہے لیکن اس کا معنی کیا صحیح اور ثابت ہے اس طریقے سے حدیث بھی گھر اس کے اندر انقطا ہے امام نے سرمایہ کہ فیسناد انقتا اس کے اندر انقطا ہے یعنی سنعت متصل نہیں ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے اس لیے میں نے بطور معنی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ایک دلیل یہ بھی ہے اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے اللہ ابامن آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ ابلامن آسانی کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں کرنا چاہتا دین آسان ہے لہٰذا آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے اندر وسعت ہو تو یہ بھی ایک طرح کی دلیل ہے تو یہ ساری دلیلیں اس بات پر دعوت کرتی ہیں کہ جو قاعدہ ہے کہ حیوانات کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کیا ہے؟ اصل حلت اور عباہت ہے یہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں اس کے برعکس عبادات کا قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر اصل کیا حرمت ہے عبادات کے اندر اصل حرمت ہے یعنی عبادات نہیں کیا ہے دین ہے اور دین کیا ہے اللہ براہین کے حکم کا نام ہے اور امر اور نہیں کا نام ہے اللہ ابراہین کس عبادت سے راضی ہے کس عبادت سے راضی نہیں ہے ہمیں اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں یہ اللہ براہین بتائے گا کہ اللہ کون سی بات چاہتا ہے اور کون سی عبادت نہیں چاہتا لہذا اس میں جب تک اللہ رب العلم کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک انسان اس عبادت کو نہیں کر سکتا یہ اس قاعدے کے برعکس ہے دنیاوی چیزوں کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ اصل عبادت حلال جائز لیکن عبادات کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ نہیں عبادات کے اندر ساری عبادات منع ہیں سوائے ان عبادات کی جن کے بارے میں دلیل ہو قرآن و سنت سے کیا ہو دلیل ہونا چاہیے اس لیے میں یہاں بتا دوں آپ لوگوں کے ایک نقطہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھی کہاں منع کیا گیا تو عبادت کے لیے منع کی دلیل نہیں ہونی چاہیے عبادت کے لیے کرنے کی دلیل ہونی چاہیے دنیاوی چیزوں میں منع کی دلیل ہونی چاہیے کیونکہ دنیاوی چیزوں میں اصلہ حلت اور عباعت ہے اس میں منع کی دلیل ہونی چاہیے عبادات کے اندر منع کی دلیل نہیں چاہیے عبادات کے اندر کرنے کی دلیل چاہیے اور بہت قیمتی بات بتائی جا رہی ہے آپ لوگوں کو اس قائدوں کو یاد رکھیے ہمیشہ کیوں اس لیے کہ جو اہل باطل اور بدعت ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اسے کہاں منع کیا گیا تو جو یہ کہنا ان کا سر اثر بات ہے عبادات کے اندر چیز نہیں چلے گی کیونکہ عبادات کے اندر اصل کیا ہے کہ منع ہے توقیف ہے یہ وہی عبادات جائز ہیں جن کا ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر اور جن کا ثبوت نہیں ہو عبادات کرنا ہمارے جائز نہیں ہوں گے تو منع کرنے کی دلیل نہیں چاہیے ورنہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کہاں منع کیا گیا ہے کہ ایک رکعت کے اندر دو رکو نہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے اب ایک آدمی کہ میں کروں گا کیونکہ کہیں نہیں کہیں نہیں, کہ نہیں منع کیا گیا تو کیا اس کا کرنا صحیح ہوگا نہیں ایک, ایک ہیں وہ ایک ہی سجدہ کرے چار سجدے کرے کہے گا کہاں منع کیا گیا کہ بھائی آپ ایک ہی دو ہی سجدہ کرنا تین نہیں کرنا ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی تو دلیل ہمارے پاس صحیح ہے کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے ہمارے بھی نہیں کیا لہذا وہ نہیں کیا جائے گا کرنے کی دلیل چاہیے تو عبادات کا فائدہ دنیاوی قائدات معاملات کے برعکس ہے دنیای چیزوں کے اندر اصل حلت اور عبادات کے اندر اصل حرمت ہے اس کی بہت ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ کے نرشاد علیم اکمرۃ القم دینکم اللہ دین مکمل کر دیا ہے جو کچھ مشروع ہونا تھا دین کے اندر اللہ ابرام نے جائز کر دیا ہے اس کو اتار دیا ہے لہذا جب اس کے بارے میں اللہ ابرامی نے کوئی دلیل نہیں اتاری اس کو حلال نہیں قرار دیا جس کا مطلب یہ کہ اس کا کرنا آپ کے لیے حرام ہوگا اس طریقے سے اللہ کا فرمان ہے فرسطیم کما مد امن تعبامک اللہ ولادو ان نہ ماتا امرون بشیر سر ادبر شبار اللہ ہے اے نبی جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس طریقے سے استقامت اختیار کیجیے امن تابام اور جو آپ کے ساتھ توبہ کرنے والے اہل ایمان ہیں ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ اس طریقے سے استقامت اختیار کریں جیسا انہیں حکم دیا گیا یعنی حکم چاہیے امر چاہیے وہ کام کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے دلیل چاہیے نبی کی طرف سے دلیل چاہیے یہ نہیں کہ ہم جیسا چاہیں ویسا استقامت اختیار کر لیں ہم شادی بھی آنا کریں ہم کہیں کہ ہم تو استقامت کے لیے شادی بیاہ نہیں کر رہے ہم جو ہے ساحل سمندر چلے جائیں اور لوگوں سے بھیک مینگ مار کر کے زندگی گزاریں اور سب سے کرارا کشی اختیار کر لیں کہیں کہ نبی استقامت کے لیے یا تصوف کا وہ اوڑھ لیں اور جیسے تصور جو سلسلے چلتے ہیں ان پر انسان بیعت کرنا شروع کر دے اور کبھی دین کے اندر کے لیے تہارت کے لیے پرہیزگاری کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ورنہ ہمارے اندر استقامت نہیں آئے گی تخوا نہیں آئے گا ہمارے اندر زہد نہیں آئے گا اس لیے میں نے تصوف کے راستے کو اپنایا ہے تو اس کا کہنا سراسر باطل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے تصوف دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اسلام کے اندر زہد ہے تقویٰ ہے یہ تصوف کی یہ سلسلے اور یہ تصوف کی ساری چیزیں یہ بعد میں لوگوں نے پیدا کی ہیں ان اور یہ جو کفار تھے مشرقین تھے ان کے جو روحبان یعنی جو سادھو اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے لوگ تھے ان سے لوگوں نے ساری چیزیں لی ہیں اسلام میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں لہذا استقامت ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ملے گی دین پر انسان قائم رہے گا کتاب و سنت کی روشنی میں انسان اپنی طرف سے کوئی چیز استقامت کے لیے پیدا نہیں کر سکتا تو اللہ کے ارشاد فسطین کما امرت جیسا آپ کو حکم دیا گیا جی اللہ الامن کا فرمانا پے نبی کے لیے جیسا تمہیں حکم دیا گیا و... ویسا کیجئے اس طریقے دین پر ثابت قدمی اختیار کیجئے تو اللہ کا حکم ہوگا تب کریں گے اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک دم واضح آیت ہے یہ اور ایک دم صاف اور اور صریح آیت ہے جو کافی ہے ایسے سارے لوگوں کے لیے جنہوں نے استقامت کے نام پر تخبہ اور پہدگاری کے نام پر دین کے اندر ایسی چیزوں کو لا کر کے داخل کر دیا ہے جن چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ حدیث بھی ہے امام اے اے اے اے اے اے اے کیا نام ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ ہیں کہ شائع اُبائے اللہ وقت بینکن کی جو بھی چیزیں ہیں ما فی شعین یو کرب من الجن نار اللہ وقت بین لکم ہمارے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے مگر اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے یعنی ہمارے نبی نے بیان کر دیا اللہ نے بیان کر دیا لہذا اگر یہ چیز جائز ہوتی تو ہمارے نبی بیان کرتے کہا تمہارے لیے جب نہیں بیان کیا نہیں بتایا اس کا مطلب یہ کہ وہ حرام ہے اور یہ بھی حدیث صحیح معاملہ میں ہم تو اللہ نے سیاح کی سدیش کو بیان کیا لہذا جو ہمارے نبی نے نہیں بیان کیا وہ دین نہیں ہے اس کا کرنا جائز نہیں ہے اور وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے جس میں عنوی فرماتے ہیں بدعت کے تعلق ہے کہ مناحدی امرین حاضہ ماں فاواردُن جس نے ہماری شریعت کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر لی کیا ہے وہ چیز حرام ہے مرجوز اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا اور کلو بدت ہر بدعات گمراہی ہے اس سے یعقوب محمد دسات المور دین کے اندر نئی, نئی چیزوں سے بچو کیونکہ یہ سب گمراہیاں ہیں تو یہ ساری دلیلیں اجبات کی کہ عبادات کے اندر اصل حرمت اور اصل منع ہے ایسے ہی مال عزت خور اور آبرو ان تمام چیزوں کے اندر بھی اصل حرمت ہے یعنی اصل یہ ہے کہ ساری ہمارے لیے حرام ایک انسان کا مال ہمارے لیے حرام ہے ایک انسان کا خون ہمارے لیے حرام ہے اس کی عزت ہمارے لیے حرام ہے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہے یہ فائدہ ہے اصل ان چیزوں کے اندر بھی اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی حضر کے موقع پر تو آپ نے کیا فرمایا ان دمام اراد کا حرمت یوم کم ہزا فی بردھ مذا فی اے لوگ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں حرام ہیں جیسے حرمت والا دن ہے یہ حرمت والا مہینہ اور یہ حرمت والا کیا نام ہے شہر ہے تو جیسے سار... یہ حرام ہے سب کے سب ایسے ہی سب ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے اوپر حرام کسی بندے کا مال چوری کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے ڈکیتی کرنا حلال نہیں ہے ہیلا اختیار کرنا کہ کسی طریقے سے ہم اسے مال لے لے کھا جائے نہیں جب تک کہ وہ شخص ہمیں اپنے دل کی سچائی سے وہ چیز ہمیں نہ دے اس وقت تک وہ چیز ہمارے لیے حلال نہیں ہوگی جی ہاں ایسے کسی کا خون حرام ہے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے خون حرام ہے. قتل کرنا نہ ہے شریعت کے اندر حرام ہو نہ یہ حرام ہے شریعت کے اندر ہم نہیں قتل کر سکتے غیر مسلم ہو تو بھی اس کا قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے. جب غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے بہت بڑا جرم ہے تو یہ مسلمان کا قتل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے اس طریقے سے عزتیں ہمارے لیے سب کے حرام ہیں کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا اسے بدنام کرنا اس کی عزت کو تار تار کرنا اس کی عزتوں کو بازاروں میں اچھالنا اور الزام لگانا تہمت لگانا یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ پاک دامن اور سیدھی سادھی لڑک، عورت کے اوپر الزام لگانا یہ کیا ہے یہ حرام وہ ملاقات میں سے ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے لہذا یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر تو یہ دنیاوی قاعدے سے یہ عبادات کا قائدہ مال عزت اور خون کا قاعدہ اس سے مستثنا ہے آپ کے سامنے جو قاعدہ بیان کیا گیا یعنی دنیاوی چیزوں کے تعلق سے اس قاعدے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں شریعت کے اندر تو چیز آپ کے لیے حلال ہوگی جیسے بطخ ہے بطخ کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی ہے تو کیا اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے اس کا جواب یہ کہ نہیں اس کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے اس قاعدے کے تحت بطخ بھی آتی ہے اس طریقے سے ہرن ہے ہرن کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آتی ہے تو ہرن کھانا ہمارے لیے حلال مور ہے مور کھانا ہمارے لیے حلال ہے زرافہ ہے زرافہ کھانا ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے بلبل ہے بلبل کھانا ہمارے لیے حلال ہے طوطا کھانا ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس قاعدے کے تحت آتی ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کوئی نس موجود نہیں ہے لہذا دنیاوی چیزوں کے اندر اصل حلت ہے اور اصل عباہت ہے لہذا یہ چیز بھی اس کے اندر جو ہے آتی ہے تو یہ چند یہ دو قاعدے میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے دوسرا قاعدہ یہ کہ یعنی آج کے درس کا پہلا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں وہ مان لیے پاکیزہ اور حلال میں کوئی نقصان نہیں ہے اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں خبیص ہیں نقصان دہ دوسرا قاعدہ کہ حیوانات اور کھانے پینے لباس عادات دنیاوی معاملات تجارت اور اس طریقے سے ساگ سبزیاں پھل ان کے اندر اصل کیا حلت اور رباحت اس کے برعکس عبادات کے اندر اصل حرمت ہے مال عزت خون ان تمام چیزوں کے اندر اصل کیا حرمت ہے آج یہیں پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے درخت کے اندر وہ جانور جو شریعت کے اندر حلال ہیں اور جن کے بارے میں موجود ہے ان جانوروں کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ البرامین ہمیں اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اللہ البراہین ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے اللہ البرامین حر ہمیں حرام خوری سے اور حرام چیزوں کے کھانے سے بچائے امین و صلی اللہ بن محمد والا علیہ و صحب الزاک اللہ خیر وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ